بولی اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو میں کسی معاملے میں کوئی قط فیصلہ نہ ہو کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو